الحمدللہ رب العالمین علی سید سلیم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شروع ہو چکا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک الحمدللہ للہ آج کا مدنی مذاکرہ اپنے اختتام تک پہنچا ہے اور آج بھی الحمدللہ للہ معمول مدنی چینل پر براہ راست سوالات کا سلسلہ ہوا آپ کے فیس بک پر جو سوالات بھیجے گئے وہ سوالات بھی آپ نے نوٹ کیے مزید چیٹس چیٹ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی شامل سلسلہ کیا گیا اور مختلف موضوعات پر اگرچہ یہ مختلف رنگ برنگے مدنی پھول ہم نے چننے کی سعادت حاصل کی نگرانی شورا بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہے میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ آغاز اسی سے کروں گا جو پہلا سوال تھا کہ بچے بیمار بہت ہوتے ہیں اور اس پر امیر سنت کی احتیاطیں بھی بیان ہوئی اور ایک ایسا ٹاپک تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ اس میں کافی زبردست رہنمائیاں تھیں بچے کہتے ہیں ہمارے بچے کھاتے نہیں ہیں امیر اللہ بہت کھاتے تو وہ ایک اچھا ایک گلدستہ ہوا تو میں چاہوں گا کہ اس سے آپ سے گفتگو کا الحمد للہ ربی العالمینس حاجمین مسئلہ بچوں کی بیماری کا ہو یا ان کی دیگر حوالے سے تربیت اور نشو و نما کا ہو ماں باپ کو اس میں محتاط ہی ہونا چاہیے یعنی جب ایک کیس ہمارے معاشرے میں آیا زینب بی بی والا ننی سی تو والدین بڑے محتاط ہوئے اور اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا سکھانا شروع کیا کیونکہ وہاں پر جان اور عزت و عبر سب داؤ پہ لگتی ہے اور یقیناً یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی نفسیاتی طور پر ایک پریشر تھا اور وہ ختم ہونی شروع ہو گئی ہم نفسیاتی طور پر تھوڑا سا احتیاطوں کی طرف چلے جاتے ہیں املے سنت نے جو آج مدنی پھول عطا فرمائے یہ مدنی پھول اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کیے ہیں اور جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا یعنی یوں سمجھے کہ ایک سوال ہے کہ ایسے گھر سے آیا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی بچہ بیمار ہو اور اس نے یہ سن لیا ہوگا اور اب یہ احتیاط شروع کر دیں گے کہ نہیں یہ چیز بھی نہیں آئیں گے یہ چاکلیٹ بھی نہیں آئیں گے لیکن جیسے ہی اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھالنا شروع ہو جائے گی تو پھر اسے یہ سارا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب ہمیں مطلب کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہوتا ہے مرض لگتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے اور بات ہو کہتے ہیں مستقل اب آپ کو پرہز پڑے یہ جیسے یورک ایسڈ کسی کو ہو جائے تو اس کو بڑے کا گوشت بنا کے جاتا ہے لیکن اب تھوڑا رپورٹ میں یورک ایسڈ نارمل آ جائے گا تو بڑے کا گوشت بھی شروع ہو جائے گا شوگر والے کے لیے بات شوگر ہائی ہو گئی اب وہ امنی کرتا لیکن جب رپورٹ کرا دیا گیا شوگر تھوڑی نیچے آ گئی آج کل تھوڑا اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ میں نے تو اس میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے سامنے میٹھا ہوتا ہے نا تو پہلے ٹیسٹ کرتے بولا یار ابھی تھوڑا نارمل ہے پھر میٹھا کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی وٹنس ہوں ٹھیک ہے اتنا مطلب اسے خوش تباہ کرتے ہیں کہ جب اس کے مٹھائی آتی ہے میں کہتا پہلے ٹیسٹ تو کر لو کھانی کی نہیں کھانی ہے تو یہ سارا ہے ہم ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر امیلیں سنتی ہوں کو نفسیاتی طور پہ یہ کہتے ہیں تو چاہے عزت تو جانو مال کی حفاظت کا میٹر ہو یا ان کی صحت اور تندرستی کا میٹر ہو والدین کو اپنے بچوں کے لیے نفسیاتی فرد نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک مباشر وقتی مباشر طور پر جیسے کہ ایک جوش آتا ہے یہ روک لو یہ روک لو پھر بعد میں شروع ہو جاتا ہے جب آپ احتیاط پر ہے چاہے ان کی جان کی تحفظ ہے ان کی عزتوں کا تحفظ ہے یا ان کی صحت کا تحفظ ہے تو آپ اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں ایک سوپی بنا لیں آپ خود اپنی جاب ڈسکرپشن بنا لیں گے میری ذمہ داری یہ ہے اور اس ذمہ داری پر کمپرومائز نہ کریں کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے بچہ تو ہاتھ مارے گا ہی مارے گا اس کے تو شعور کے ساتھ ہی اس نے سمجھ حاصل کرنی ہے جب وہ اس سے چھوٹا تھا تو گرم پتیلے پر بھی ہاتھ مارتا ہی تھا اس کو تھوڑی پتا تھا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے تو ہم جب اس طرح بے احتیاط جب ایک دفعہ ہاتھ جل جاتا تھا تو پھر ہم نے تھوڑا برتن اوپر رکھنا شروع کر دیا پھر تھوڑے دنوں کا برتن نیچے رکھنا شروع کر دیا بچوں کے حوالے سے تو ہر میں جیسے میں دیکھو آپ نے سوال تھا جو بیماری کا میں چلا ننی زینب سے کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ننی زینب کے کی کیس کو لوگ آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں مگر میرا اپنا میں نے اس وقت بھی ذہن بنایا تھا کہ اس بچی کو ایک سامنے رکھ کر والدین کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت اور اس معاشرے کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچانے کا جو اس وقت عظم تھا ہمارا وہ ازم ہمارا باقی رہنا چاہیے تاکہ ایک اور کیس ہمارے سامنے آ. اس کے بعد کیسز آئے اور آئی ہی رہے پے در پہ کیسز لیکن وہ ایک اس کو ہائپ کیریئڈ ہوئی تھی اور یہ سارا چل رہا تھا بچوں کے حوالے سے یہ بھی امیل سنت نے جو چاکلیٹ چیپس اور یہ پلٹی سیدھی غذائیں کھلانے پلانے کے کولڈ ڈرنک وغیرہ ان... ساتھ ساتھ آجی امی ان کو اور بھی چیزوں سے بچانا ہے بچا محتاج ہو جاتا ہے بچہ معذور ہو جاتا ہے ات, اتنی بے احتیاطیاں میں بازوں کا میں ہوگا کہ ماں کپڑے استری کر رہی ہے استری کرتے کرتے کسی کا فون آ گیا ماں چلی گئی گرم اسری ہوئی چھوڑ دی بچے نے آ کے کو ہاتھ لگا دیا گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیا گرم پتیلی میں ہاتھ ڈال دیا گرم سالن میں ہاتھ ڈال دیا اچھا وہ پلک ساکٹ کھلا ہوا ہے اور تال کر کرا اس میں ہاتھ ڈال دیا تو کبھی کرنٹ لگنے کے واقعات کبھی آگ سے چنگاری سے جل جانے کے واقعات اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو والدین کو اپنی اولاد کے معاملے میں یہ مطلب ایک اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اس کو ہر طرح سے اس کی جان مال اس کے دین و ایمان ہر حوالے سے والدین کی تربیت ہونی چاہیے میں یہاں پر یہ عرض کروں گا جی امین ہمارے یہاں تربیت کی اتنی کمی ہے یعنی ایک شخص شادی کرنے جا رہا ہے اور ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے ہم اسے سائڈ فرینڈ بناتے ہیں اب مجھے تو سائٹ فرینڈ کا کوئی پروپر رول آج تک سمجھ میں نہیں آیا یعنی سائٹ فرینڈ تو مطلب کہ ایک تجربے کار منجا ہوا اور کامیاب جس کی ایک وظاہ جس کی شادی, شادی کے بعد اس کی کامیابی کی آپ کو صورت نظر آتی ہے اور ایک میچ قسم کا ایک فرد ہو جو مطلب اس کو بتائے کہ عورت کے معاملات کیا ہوتے ہیں تو اس کو بتایا کہ شوہر کے معاملات کیا ہوتے ہیں ایک الگ الگ پھر گھر گرستی کے معاملات کیا ہوتے ہیں نبھانے کے معاملات کیا ہوتے ہیں صبر کے معاملات کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیز کی تربیت ہی نہیں ہمارے یہاں پھر بچے اگر پیدا ہوں تو اب جب اگر بچوں کی خوشخبری یا امید ہے تو پھر عورت کی احتیاطیں کیا ہوتی میڈیکلی احتیاطیں اپنی جگہ پر ہمیں تو میڈیکلی بھی احتیاط نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے بچے بچارے معذور پیدا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی احتیاطیں پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی احتیاطیں اس کے بعد پھر اس کی تربیت کے حوالے سے دینی جو حکام ہے وہ تو بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تربیت کا سلسلہ ہمارے نوجوانوں میں خواہ اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں مردوں عورتوں ایسا ایسا کوئی تربیتی سلسلہ نہیں ہے کئی دفعہ ہم نے سوچا آپ کو یاد ہوگا اسلامی بہنوں کے عالمی ملی سے مشاورت سے بھی مشاورت ہوئی تھی ہماری کہ ہم ایسا کوئی سلسلہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ طرح میں نے ہی نیت کی تھی کہ مطلب یہ اس طرح کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جمع ہوا کریں گی مختلف اوقات میں اور ہم انہیں بتائیں گے کہ اسلام دین قرآن شریعت سنت اور بزرگان دین کے اقوال اور اس میں جو ایک سائنٹیفک طور پر میڈیکلی طور پر اور اس طرح کے ہر دین دنیا دنیاوی دونوں حوالے سے بتایا جائے معاشرتی طور پر بتایا جائے گھر بار کے حوالے سے بتایا جائے تاکہ مطلب کہ یہ اپنی شادی سے پہلے شادی کے بعد اولاد کے حوالے سے گھر بار کے حوالے سے ایک اچھا یہ ایک ماڈل بن کر اور ایک کر, کریں کہ تاکہ ان کا نہ گھر ٹوٹے نہ ان کے بچوں کا نقصان ہو تو یہ ہے سارا تربیت کا مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا یہ جو میں نے جتنی باتیں عرض کی نا یہ سب یوں سمجھے کہ کئی الگ الگ سوالات میں سنت کے الگ الگ جوابات کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے اس بیان کیا ہے جو مدنی مذاکرہ مسلسل دیکھنے والوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے مدنی پل چننے کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ شاء آئیں گی تو یہ خود بھی اظہار کریں گے امان سے ہم لائف کال لیتے بھی ہیں اسلام پر فون کرتے بھی ہیں لینی ہیں. چلائیں مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ بہت اچھا ہے میں محمد مزمل اتاری جامعۃ المدینہ سما سٹا سے عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرے میں رکت کا ذکر ہوا تو رکت کیسے حاصل ہو مدنی پھول اتا فرمائیں رکت کیسے حاصل ہو رکت نرمی دل کی نرمی اس میں بڑی میٹر کرتی ہے نا جی. کہ دل کا نرم ہونا اور دل کے نرم ہونے کا ایک مجھے حدیث پاک میں جو مدنی پھول جو یاد آ رہا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے جی. نا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی دل نرم ہوگا موتی صاحب اصل حقت کا معنی ہی نرمی ہے نرمی ہے دلک جی جی کتاب الرقاق یہ پوری کتاب ہوتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر تو یہاں جو غالباً مراد یہ رکت چونکہ وہ حج و عمرے کے حوالے سے نے بیان فرمایا تھا رونے والے کے لیے تو یہ عمومی طور پہ اس طرح کے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پھر دوسرا یہ کہ اش کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو باتیں ناطے سننا ان چیزوں کے ذریعے یہ رکت پیدا ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی یہ بھی معاون ہیں دل کا نرم, دل نرم ہوگا تو ہی یہ چیزیں قبول دل کرے گا دعوت دے دیتا ہوں ایک مدری مشورہ بھی ہے دعوت بھی ہے کل کے اجتماع جکروت میں شرکت کیجیے گا جن سے ہو سکے فیضان مدین آ جائیں عشا سوا بجے ہے اور ان اس کے بعد پھر جہاں اجتماع جکر نات ہوگا وہاں پر آپ پہنچے اور انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے گا نعت خانی وغیرہ اور نکی کی دعوت ہوگی کل انشاءاللہ شاء مدینے کی باتیں ہوں گی مدینے کی یادیں ہوں گی حج کے تذکرے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل کا اجتماع جو بڑا رقط بھرا بھی ہو تو بس اللہ مدینے کی یاد میں رونا نصیب فرمائے یاد حج کی بھی کیا بات ہے یہ ایک بس نصیب والوں کو اس کے حصے میں آتی ہیں ساری چیزیں تو کل مدنی چینل پر بھی دیکھیے اور جن جن کو اللہ توفیق دے وہ فائدہ مدینہ آ جائے ان اس کے بہت فائدے آپ خود محسوس کریں گے میرے لیے سنت دین ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں آگے لگا ہوا مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جو ابھی بغداد شریف کا جو تذکرہ ہوا تھا کہ اسلام بھائی نے جو وہ سفر نہ کریں اور دیگر تو ایک اسلام بھائی اس قدر اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے منا کر دیا کہ میں نہیں جاتی ہوں پاپا نے منع کیا ہے okay. تو یوں ماشاءاللہ یہ کہ اس طرح کا جو اجتماع وغیرہ میں ذوق شوق بہت بڑھتا ہے اور امیر لسنت سنت نے بھی ماشاءاللہ اللہ براہ دعوت پیش کی ہے تو عاشقان رسول ضرور اس کی برکتیں پائیں اور کل کے اجتماعی ذکروں میں ضرور شرکت کریں دوسرے شہر والے ہیں تو چلے اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر اس لائیو سلسلے میں شامل ہونے کی ضرور نیت کریں کال لے لیں جیسا سے عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا کہ وہ حاجیوں کو تشریف لے جانے کا حکم دیتے تو کیا مدینے میں زیادہ دیر رہنے یا بار بار آنے سے دل میں عظمت کم ہو جاتی ہے رحمۃ اللہ سید الرین کے نام سے القدل جی تو اس ہے کہ اہل ذوق اور اہل جو ولایت ہوتے ہیں ان کے معاملات تو الگ ہوتے ہیں لیکن عام لوگوں کا معاملہ يہى ہوتا ہے کہ مستقل اگر رہے گا تو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے کئیوں کے بارے میں کہ حرمین کے اندر جو رہتے ہیں مکہ مدينے کے اندر تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذور پہلے والا سلامت نہیں رہتا بازو کا ہوتا ہے لیکن اکثر کہ یہی معاملہ ہوتا ہے yani کئیوں کے بارے میں یہ, یہ تک مشاہدے کی بات بتانے والے ایک ہی واسطے سے بات بتائی کہ سال سال ہو جاتے ہیں مسجد حرام نہیں جاتے yani بالکل رہنے नहीं. والے ہوتے ہیں تو یہ ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے آ, علماء نے اللہ مابلیہ سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مکہ مدینہ میں مجاورت نہیں کرنی چاہیے اختیار یعنی یعنی کرنی چاہیے آتے جاتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ بار بار آنے کی وجہ سے کوئی ذوق کم ہوتا ہے آتے جاتے رہیں گے تو جیسے امیر علیہسنت نے فرمایا کہ کبھی جائیں گے کبھی کبھی جاتے رہیں گے تو اس سے ذوق برقرار رہے گا اور حدیث پارک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور تصدید ربن کہ کبھی کبھی جو ہے وہ زیارت کرو تو تمہاری محبت بڑھے گی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اسی وجہ سے بھیجا کرتے تھے ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اہل یمن اپنے علاقے میں جاؤ عراق والے اپنے علاقوں میں جاؤ وہ اسی بنیاد پر تاکہ ان کا ذوق کم نہ ہو جائے ادب و احترام میں کمی نہ آ جائے اور یہ خاص لوگوں کی پھر خاص بات ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی مدین منورہ میں آد... تھے آداب کو جانتے ہیں اور وہ ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور جو بڑے وہ تو خاص بتا... نظر ڈالتے تو خاص کر دیتے ہیں جی کال دیں سوال یہ تھا کہ مجھے پوچھنا تھا آ, آ, کافی جگہوں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے علماء سے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھنا چاہیے تو مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے کہ آ, جو ہے درود پاک کثرت میں شمار ہو کتنی تعداد میں پڑا جائے تو اسے کثرت میں شمار کیا جائے مختلف اخبار ہیں انعمال کے اور ایک قول یہ ہے علماء کا کہ اس میں تین سو تیرہ کی تعداد جو ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کثرت کے اندر آ جائے گا ماشاءاللہ اللہ کال دیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توستل سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس بات پر تانے دے کہ وہ اپنے والدین یعنی کہ اس عورت کے ساس سسر کے سامنے زبان کیوں نہیں اٹھاتا ان سے کیوں یعنی کہ ان کے سامنے کیوں نہیں ہوتا یا ان کے سامنے جو ہے وہ ان سے یعنی کہ ان کو سناتا کیوں نہیں ہے کسی بات پہ اور ان کے سامنے یعنی کہ جو وہ آج اور انکساری اور کیوں دکھاتا یعنی کہ اس بات پر اگر کوئی عورت اپنے شور کو ستانے دے تنز کرے اور یوں کہے کسی موقع پر کہ بھئی اس کے سامنے تو بولتے ہو یا میرے والدین کے سامنے تو آپ کی زبان اٹھتی ہے اپنے والدین کے سامنے تو آواز نہیں نکلتی ہے تو اس عورت کی یہ خواہش کہ یہ اپنے والدین کے سامنے بولے یہ اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں جواب ارشاد شرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کے سوال میں بیچ میں ایک اور جہت بھی آئی تھی وہ انشاءاللہ اس پر بھی عرض کرتا ہوں مگر مجھے آپ کے سوال سے حضرت سیدنا امام محمد بن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت یاد آ گئی کہ ایک شخص نے ان کا نام کیونکہ تابر الرویا ان کی ایک مطلب خوابوں کی تعبیر بتانے کے بہت بڑے امام ہیں اور غالباً تابئی بزرگ تھے تابئی بزرگ ہیں اور بڑا ان کا نام ہے بہت بڑے عالم تھے حضرت سیدنا محمد بن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ تو ان کا شورہ بہت تھا تو ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تو دیکھا تو وہ دور ایک اپنی وہ یہ بڑی ماں سے محبت کرتے تھے نا تو بڑے مطلب سمتے ہوئے اور بڑے مطلب وہ خوف زدہ جیسے ہوتے نا کیفیت اس سے اپنے ماں کے قدموں میں تھے تو کسی نے کہا یہ ہیں حضرت نہ امام محمد بن سیری رحمتہ اللہ تعالی بولا یہ یہ کیا ان کی کسی کیفیت ہے کہ یہ اپنی ماں کیا کہ اسی طرح بیٹھتے نہ زبان اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے نہ آنکھ اٹھتی نہ زبان کھلتی ہے تو اس طرح کئی اور بزرگوں کے میں نے واقعی ایک بڑے میں نے محدی سے بڑے دام ذہن سے نکل گیا اور بڑا درس دیتے تھے تو بڑی وجات تھی اور بڑا ان کا ہلکا ہوتا تھا جن حدیث سیکھنے کے لیے اور ان میں دن سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے تو اس میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب پڑھا رہے ہوتے نا تو, تو ماں کی آواز آتی اور ماں کہتی اٹھو اور مرغیوں کو دانہ ڈال دو تو یہ فورن وہاں سے اٹھتے حالانکہ وہ املا کرا رہے ہوتے لکھوا رہے ہوتے اور پڑھا رہے ہوتے مگر یہ وہاں سے اٹھتے اور ماں کے حکم پر جاتے اور جا کر مرغیوں کو دانہ دیتے تب تک طلبہ انتظار کرتے پھر آ کر دوبارہ بیٹھ کر یہ پڑھانا شروع کر دیتے وہ ماں کی آواز کان میں آنی چاہیے یہ نا ہمارے یہ اولیا کرام بزرگان دین نیک لوگوں کے جو وصف آپ پڑھیں گے نا تو ان کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کا دب کرتے تھے جی جتنے بھی اب نیک لوگ جو نیک ہوں گے ان کی میں بات کر رہا ہوں جو نیک ہوں گے اور یہ کرام میں سے جو ہوں گے نا آپ ان کی سیرتیں پڑھ لیں جو بڑے بڑے محدثین نے کرام گزرے ہیں اور ماشاءاللہ صحابہ کرام کو اس میں واقعات خود واقع خدا دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی ماں سے محبت کے جو واقعات ہیں اللہ اللہ تو یہ جتنے بھی اولیا کرام بزرگان دن گزرے ہیں ان سب کی ایک خصوصیت یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ اپنے والدین کے آگے بڑے ادب میں بڑے احترام میں اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی لے کے بھی واقعات ملتے ہیں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تعالی لے کے بھی واقعات ملتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے بڑے مدب ہوتے تھے اور ادب کرتے تھے تو یہ تو نیک لوگوں کے وصف ہیں کہ وہ ماں باپ کے آگے نہ ان کی اگر ایک طرح سے اسے میں ایک کہہ کہ نہ آنکھ اٹھتی ہے نہ زبان کھلتی ہے اور وہ بڑے سہمے ہمیں ماں باپ کے آگے رہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے یعنی اتنا ادب کرتے تھے کہ یہ میں ان اسلامی بہنوں کے لیے جواب دے رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا اگر کوئی ادب کرے نا تو اس بیوی بی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا اس سے زیادہ ادب کرے کہ میرا شوہر بڑا نیک آدمی جو جب اپنے ماں باپ کو اتنا ادب کرتا ہے اور جو اپنے ماں باپ کے حق ضائع نہیں کرتا وہ میرا حق ضائع کیسے کرے گا یہ تو اس کے لیے بڑی تربیت ہے اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے امام زین الحابدین رحمۃ اللہ عزرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو مطلب کہ کتنے بڑے امام ہیں بڑا نام ہے یہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگ جانتے تھے کہ اپنی ماں سے والیانہ محبت کرتے ہیں اپنی والدہ سے مگر ان کا ایک معمول تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے تو فرماتے ہیں کہ بس میں اس تشویش میں ہوتا ہوں کہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں اور میں کوئی نیوالا لینا چاہوں اور کیا پتا کہ اس نیوالے پہ میری ماں کی نظر ہو کہ میری ماں چاہتی ہو کہ یہ میں کھاؤں گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں کھا جاؤں جو میری ماں کی چاہت ہو تو میں بس اپنی ماں کی چاہت میں یوں نہ ہو جاؤں اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ یہ, یہ اپنے اپنے عشق اپنے اپنی محبت اور اپنا اپنا انداز ماں باپ کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اگر کوئی بیوی اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ شوہر اس کے ماں باپ کے آگے زبان کھولے بعض اوقات جی میرے جواب سے ہے کسی اسلامی بہن کے ذہن میں آئے کہ مطلب ماں باپ اس کے ظلم کرتے ہوں اور اس کی مطلب بہو کا حق کھاتے ہوں تو بھی کیا شور نہیں بولے گا شوہر اگر اپنے اپنے والدین سے کوئی بات ایسی کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ زبان کھولو یا اپنے ماں باپ کے سامنے آ جاؤ بات کرنے کا اپنے والدین سے اپنا کوئی ایسا دل کی بات بیان کرنے کا یا کوئی ایسی زیادتی کی بات بیان کرنے کا لامحال کسی بھی صورت میں کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ چیخو پکار کرے گا اور ماں باپ کیا کے آگے بدتمیزی کرے گا اور اگر یہ ماں باپ کیا کے آگے بدتمیزی کرے یا زبان کھولے یا ماں باپ کے سامنے آ جائے اور اس کی بیوی بی خوش ہو رہی ہے تو معذرت کے ساتھ ایسی عورت کو تربیت کی حاجت ہے وہ مطلب کہ وہ اخلاقی طور پر اس کی مطلب بڑی تربیت ہونی چاہیے تو ایسا بالکل نہ سوچیں کہ کوئی شوہر اپنے ماں باپ کے آگے اس طرح زبان ہے بلکہ اگر خدا ناخواستہ اگر واقعی اگر نیک عورت ہے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے ماں باپ کے آگے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے بد اخلاقی کر رہا ہے بلکہ مطلب کہ وہ توجہ بھی نہیں دے رہا اپنے ماں باپ کے اوپر تو اگر نیک عورت ہوگی نیک بہو ہوگی نا تو وہ اپنے شوہر کی توجہ دلائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اپنے والدین کے پاس جائیں ان کے پاس بیٹھے ان کو ٹائم دیں ان کا دل خوش کریں ان کی دعائیں لیں کہ اس سے ہمارا گھر بھی اچھا چلے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے مفرت کا ذریعہ بنے گا تو نیک اولاد کی طبیعت ہوگی مگر آپ کے سوال میں ایک دوسری بات تھی جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ عورت یہ کہ میرے ماں باپ کے آگے تو بڑی زبان درازی کرتے اپنے ماں باپ کے آگے نہیں بولتے تو اپنے ماں باپ کے آگے تو آپ نے نہیں بولنا لیکن اگر آپ کے ساس و سسر یعنی بیوی کے والدین ہوں گے تو ان کی بھی بدتمیزی کرنے کی ان کی بھی بلا اجازت, اجازت شہیداری کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی نہ پیچھے سے کریں کہ اگر آپ اپنی بچوں کی امی کو اپنی بیوی کو بھی اگر اس کے ماں باپ کے بارے میں دو باتیں کہیں گے تو اس کا بھی دل دکھے گا کہ میرے والدین کو میرے شوہر نے اتنا سنا دی حالانکہ ماں باپ کا کیا یہاں مطلب بعض وقت قصور ہوتا ہے تو نہ وہاں کرے نہ یہاں کرے نہ عورت اسی کو تمنا رکھے نہ اسی کو آرزو رکھے ورنہ اگر خدا نہ خاصا کوئی بہو ایسی ہے جو اپنے ساسو سسر کے لیے مخلص نہیں ہے ان کے اخلاقیات کے کی حوالے سے مطلب کہ اگر تکلیف ہے عورت کے تو ڈرے مقافات عمل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ان کے ساتھ کرے گی کرے اس کی اولاد اس کے ساتھ نہ کرے نارملی پھر اس کو بھی کبھی نہ کبھی تو سانس بننا ہی ہوگا اگر یہ بہو بن کر اپنی ساتھ کے ساتھ زیادتی کرے گی تو ڈرے اس چیز سے کہ کل اس کی بہو آ کر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو یہ ان کے ساتھ کر رہی ہے تو اچھا پھر اس میں اب میں شور صاحب سے ارض کروں گا کہ اب آپ کو وہاں تو کرنا نہیں ہے مگر اس کے معاملے میں اپنی بچوں کی امیہ بیوی سے بھی لڑنا نہیں ہے اس کی بھی تربیت کرنی ہے اس کو بھی مطلب کہ بڑی نصیحتیں کرنی ہے وہ بھی بڑے منفرد ایک نرمی والے انداز سے اور اسے آپ مدنی مذاکرے دکھائیں اور مدنی چینل وہاں چلوائیں اور گیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا اس کو مطالعہ کروائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چند مدنی پھول پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی تربیت ہو جائے گی یعنی شوہر بگڑا ہوا ہے تو یہ بیوی بی کو موقع ملا ہے کہ نیکی کی دعوت دے کر دعا کر کر اور اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرے اور اگر خدا نہ خاصا بچوں کی امی بیوی بی کے اخلاق برے ہیں تو اب یہ مرد کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دے کر اس کی اصلاح کی کوشش کر اسے نیک بنائے کیونکہ مطلب یہ ہے نا صاحب آیت بھی تو ہے کہ وہ مومن مومن کے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں المو انا تو بادہ اولیا اباد مرون عروفی وین ہوں انل من کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں یہاں یہ بیان کیا جائے گا جی ماشاء اللہ فلح صاحب اس میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں جزاک اللہ جی جی آج ماشاء دو تین ٹاپک ہمارے مدنی منو یعنی گھر کے بچوں کے لیے بات چلی تھی تو اسی میں ساتھ چلتے چلتے امیر علیہ سنت نے خود اپنی غزاؤں کے بارے میں جو بے احتیاطیاں ہیں تو اس میں بھی ایک اچھا ایک ماحول کریٹ ہوا اور یہاں تک ایک جملہ فرمایا کہ اچھی دعوت میں اگر دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے اپنی غذاؤں کے بارے میں بھی احتیاطیاں یعنی امیر سنت نے اپنی غذا کے بارے میں تو یعنی عوام کی جو غذا میں جو ہے جس سے دشمن ہی اس کو دعوتوں ہوگا ہاں ہر ہفتے کھانا کھلائیں بوتلیں پلائیں جس میں تیل کا بھی تیل نکالا تیل کا بھی تیل نکلا تو جملے لکھے میں نے تو اس میں یہ تھا کہ اچھی دعوت میں اگر دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے کہ یار یہ دعوت نہ ملی تو یہ بھی ایک ہوتا نا کہ تربیت ہی ہم پاتے ہیں الحمد مدنی مذاکرے میں تو اگر ایسی میری ایک طبیعت ہے کہ اچھی دعوتوں میں دعوت نہ ملے تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور مطلب تھوڑا معاملہ آتا ہے تو یہ اپنے حال پر بھی رحم کرنا ہی ہے تو اس کا ایک مدنی ذہن کیسے بنے مطلب جس کے گھر میں دعوت ہے اس کے پاس یہ شرن حق حاصل ہے کہ کس کو دعوت دے کس کو دعوت نہ دے نہیں میں کھانے پینے کے معاملے میں جو ایک لالچی قسم کی تبدیلی میں دونوں طرف جا رہا ہوں سر ایسا ہی ہے جس کے گھر میں دعوت ہے جس کے بیٹے کی شادی ہے یا جس کی اپنی شادی ہے اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ یہ کس کو دعوت ہے کس کو دعوت نہ دے आ, لیکن میں آپ کی دعوت کیا یا جس کے یہاں دعوت ایسی ہوئی کہ وہ ایسی غذائیں اور یہ چمکتی دمکتی ساری معاملات ہوتے ہوں اور وہ سب نے وہاں سے وہ اطلاع بھی مل رہی کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے چلو اس کو ڈائریکٹلی ڈائریکٹ تو فوٹو کھینچ کے بھی دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کل تو یہ ہو رہا ہوتا ہوگا لیکن میں صرف یہ ارض کر رہا ہوں کہ اس کو خراب لگنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس نے آپ کی ایک تو حق تلف ہی نہیں کی ہے صحیح آپ کی حق تلفی تو یہاں ہے ہی نہیں کہ یہ دعوت آپ کو دینا واجب تھا اور اس نے آپ کی دعوت نہ دے کر ترک واجب کیا ہے اور آپ کا حق تلف کیا ہے اور آپ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں تو ایک تو ایسا ہے نہیں دوسرا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں میں کھانا نہیں ملا اور ایسی عمدہ غذائیں تھیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کہ اس میں نفس کے سارے معاملات ہیں کہ ایک تو عمدہ غذاؤں کی طرف وہ بھی اس طرح مزیر صحت غذاؤں کی طرف مائل ہونا مگر یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہرس کھانے کی ہرس اور پھر بعد میں ڈاکٹر کے چکر اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں کے یا دعوتوں میں نا تھوڑی وہ بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور غریبوں کا عموماً یہ نہیں ملتا تو یہاں بہت زیادہ مطلب کہ نا وہ عمرہ جو اس کو کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کی تعظیم ایک بلا عجیب مطلب یہ اس کا نام میرے ذہن میں صحیح بیٹھ نہیں رہا ہے تب کہ وہ جو بڑوں کی جو ہے نا خالی مالداروں کے یہاں جانے کی رغبت اور غریبوں کے یہاں نہ جانے کا جذبہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے نہ متی صاحب مساکین کی تحقیر اور تعظیم العمرہ تازیب یہ دونوں مضامین جو ہے نا یہ اس میں ہے بات بیماریوں کی معلومات اور اس کی حقیقت اور اس کی حدیث اور اس کے بارے میں احکامات, احکامات وغیرہ اس میں لکھے ہوئے ہیں وہاں پڑھ لیا جائے اور امین سنت کا رسالہ غری فائدے میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کباب سموسہ بھی پڑھ لیا جائے <laughs> تو یہ سارے مضمون ساتھ ملے رہیں گے یہ جو دو موضوع ہیں بہت اہم میں چاہوں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں بھی ہونے چاہیے بات مفتی صاحب کی موجودگی اچھا تو اس میں ایک تو یہ بتا کہ جو ایک بچی کے بارے میں آیا شاید سوشل میڈیا کا سوال تھا کہ بچی کو جو ہے اس نے بیچ کی بیٹی کو بھی بیچ لیا تو اب ایسے حالات جو پیدا ہوتے ہیں اب اس میں بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اور آپ معاشرتی جو اس طرح کے مسائل ہیں اس پر مکالمے میں بھی تذکرہ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس سے بھی کچھ کلام اس پہ امیر سنت نے امین ختم کیا میں مطلب کلام کیا مزے دار مفتی صاحب یعنی غریبوں کی مدد کا موضوع چل رہا اس سے پہلے اس کے بعد ہی میں نے سوال اٹھایا تھا یہی دعوت کا چلا تھا کہ اگر مطلب آپ نے بڑی شرن بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو عمل ہوئے بچی کا کرنا یا خودکشی اور خطاء یہ سب اس کی شریر اجازت نہیں دیتی اور یہ ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہونے میں تو آپ نے روکا ان کو لیکن ایسے حالات کو درست کرنے کے لیے صرف گفتگو کافی نہیں ہے خوف خدا دل میں پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش تو کریں گے لیکن جو غربت اور اس طرح کی پریشانی ختم کرنے کے جو عملی اقدامات ہیں خواہو حکومتی سطح پر ہو یا اس سطح پر ہو جو مالدار طبقہ ہے ان سب کچھ میں حصہ ملانا چاہیے ابھی پیچھے میں بینکوک میں تھا اور اس طرح کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ یہی موضوع چلا تھا جنگ اور میرا اپنا تھوڑا سا ایسا لگتا ہے مطلب کہ تجربہ کہ تقریباً خاندان میں ایک یا دو سرمائے دار لوگ ہوتے ہیں یعنی چاچا ماما پھپھی کھالا اس طرح کے جو بھائی بہن ایک تھوڑا سا کمبا جس کو آپ لیں ان میں نارملی اکا دکا کھاتے پیتے لوگ خاندان میں ہوتے ہیں جنرلی طور پر جب کو تھوڑا آس پاس کے اور قرب و جوار کے ہوتے ہیں وہ اگر اپنے خاندان ہی کو سنبھال لے اور ان کو روزگار دینا ان کی غربت و پریشانی کو دور کرنا تو اس معاملے کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور باقیہ جو امیر لوگ ہیں اگر یہ دیکھ لیں کہ معلومات لینے کے کون سے خاندان میں اور رشتہ داروں میں آس پاس میں اس طرح غریب لوگ ہیں تو اگر ان کی مدد کریں انہیں روزگار مہیا کریں ان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کو کوئی صدے باب کیا جا سکے اور اس طرح مطلب کہ خودکشی قتل و غارت گری اور جسم فروشی بھی اس میں پھر پیدا ہو رہی ہے اس میں پھر مطلب کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ پھر بے حیائی اور بے شرمی کی جو دروازے کھل رہے ہیں صرف ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں آج امین ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو دنیا کے کئی ملکوں کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں باہر کی دنیا باہر کی دنیا جو کل ہم نے سلسلہ کیا تھا کہ مطلب کہ وہاں پر صرف یہ غربت اور پریشانی کی وجہ سے جو بے حیائی اور بے شرمی کا بھی جو بازار گرم ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد پھر خودکشی اس کے بعد پھر بلیک میلنگ اس کے بعد جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یعنی yani صرف آپ ایک فیملی کی غربت کو ان کی معاشی پریشانی کو ایک جائز طریقے سے حل کر کے وہ بیوہ عورت رہتے وہ یتیم بچے ہیں یا اور کوئی غریب خاندان ہے جائز طریقے سے ان کی مالی مدد کر کے اگر آپ ان کو کور کر لیتے ہیں تو شاید آپ معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری برائیاں بے شرمیاں اور گناہوں برے معاملات کو قابو کر سکتے ہیں اگر یہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائے اور نمود و نمائش سے نکل کر یا قاری سے نکل کر حب جا سے نکل کر اگر یہ کام پر اتر آئے اور اس کی پوری شرح نمائی کے ساتھ اگر یہ کام کرے اور صحیح طور پر تقسیم ہو جائے تو اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے ایسا نہیں پایا جا سکتا مفتی صاحب اگر مزید اس میں کوئی رہنمائی کے مدنی پورا تا جی امیر علیہ سنت نے اسی طرح اشاعت فرمایا تھا کہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ باتیں تو سب ہی کرتے ہیں افسوس کا اظہار بھی سب نے کر لیا لیکن جب تک اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ نہیں ملائیں گے تو یہ برائیاں اتنی آسانی سے ختم ہوں گی نہیں پچھلے دنوں کسی مدنی مکالمے میں یا کسی موضوع پر میں نے اسی طرح کی کوئی عرض کی تھی اور میں کہا تھا کہ ایک فیملی ہے آپ پانچ ہزار روپے دیں گے تو آپ کا بازار نقصان کوئی نہیں ہو رہا پانچ سات ہزار روپے دس ہزار روپے تو یوں لوگ خرچ کر دیتے نارمل خرچ کر دیتے ہیں پانچ سات ہزار روپے تو جوتے لے لیتے ہیں اور مطلب کہ جس سرمایہ دار طبقے کا میں عرص کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ کرے موتی صاحب مطلب ان کی گھڑیاں جو ہے نا وہ بیس پچیس لاکھ سے شروع ہوتی ہیں ان کی عورتوں کے جو پرس ہیں نا ان میں پرس کچھ ہو یا نہ وہ اس میں الگ بات ہے ان عورتوں کے جو پرس ہے نا وہ پانچ دس لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں ان کے جو کلمے ہیں نا وہ دو چار پانچ لاکھ سے شروع ہوتی ہیں ان کے جو چشمے نا وہ چار پانچ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں ان کی جو دیگر کفلنگ وغیرہ ہے نا وہ لاکھوں روپے سے شروع ہوتی ہیں یعنی یہ ہے میں نہیں کہتا کہ ہر کام کرنے والا کوئی ناجائز کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا مگر یہ, سر, یہ ایک برانڈ برانڈ کو استعمال کرنے والا اور برانڈ کے پیچھے پاگل یہ طبقہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں ہے دنیا میں لاکھوں میں دنیا میں لاکھوں میں جو برانڈڈ چیزوں کے پیچھے پاگل ہے اور مطلب کہ وہ اس حال میں پاگل ہے جو میں بالکل ایک سمجھے کہ ایک جو ذرائع جس کو کہتے ہیں نا با ذرائع سے میں ارض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی مطلب کہ مہنگا کپڑا پہنا نا وہ قیمتی ترین کپڑا انہوں نے پہنا ہے عورت نے کسی نے تو دوسری عورت وہ کپڑا کبھی بھی نہیں لے گی لیکن مجھے اس سے مہنگا مگر ایسا نہیں دوسرا نیا چاہیے یہ کمپٹیشن مالدار لوگوں میں اتنا چلا ہے شادی بیاہ میں بھی ہے یعنی ایک ہی شادی ہوئی ہے اس نے 20-25 لاکھ روپے صرف شادی کا ڈیکوریشن پر خرچ کیا اللہ شادی کا ڈیکوریشن پر 20-25 لاکھ روپے پردے وغیرہ اچھا پردے اور یہ ساری چیزیں کپڑوں کی میچنگ اور ہال کے پردے یہ بھی ساری مطلب کے کمپٹیشن ساتھ چل رہا ہے اچھا اگلے ہفتے یا دو ہفتے کے بعد اسی کے خاندان کے اندر دوسرے بچی یا بچے کی شادی ہے اچھا اسی جو شادی کا جس نے ایونٹ بنایا جو ڈیکوریشن اور سب نے کیا اسی کے پاس جانا ہے یہ جو کیا ہے نا اس سے ہلک اور اس سے تھوڑا مہنگا یہ ہم کو کر کے دو تو اس نے اگر پچیس لاکھ کیا تو وہاں تیس لاکھ پینتیس لاکھ کا بل بنانا اس کو ضروری ہے اچھا اب یہ وہ طبقہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر شریعت نے آپ کو اس سے نہیں بھی روکا مگر شریعت جس اس کو محمود کہہ رہی ہے پسند کر رہی ہے اور جو معاشرے کے تو جو خرابیاں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ میلاد کے نام پر آ جاتے ہیں بقر عید کے نام پر بکرے ذبح کرنے پر بات کرنے آ جاتے ہیں جو کہ شرین شریعت جس کو پسند کرتی ہو اور بعض صورتوں میں شریعت جس چیز کو فرض اور واجب کر رہی ہوتی ہے اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اگر یہ طبقہ چلا جائے نا مفتی صاحب غریبوں کے پاس یہ سسک سک کر زکات دیتے ہیں اگر یہ طبقہ چلا جائے جس کو اب میں بیان کر رہا ہوں اگر یہ وہ طبقہ سن رہا ہے مجھے انشاءاللہ تعالی یہ تصدیق ضرور کرے گا برا لگے اللہ تعالی ان کو مطلب کہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں فون اٹھائیں اور کال کریں نمبر آپ کی سکرین پر ہے اور کال کر, کر آپ کہہ دیں کہ مران تم غلط کہہ رہو تمہارے پاس انفارمیشن غلط نہیں ہے اب مجھے کنفرم کر دیں مجھے مطمئن کر دیں ان اللہ ہم رجوع کر لیں گے ہم نے کون سی جد بیس کرنی ہے آپ سے لیکن اگر ایسا ہے تو معاشرے کا یہ جو پہلو سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کا کچھ حل نکالے نا اور ان غریبوں کو ان مطلب کے جو ہیں فقرا ہیں بے روزگاری اتنی ہے نوجوان چوری ڈکیتی غلط کر رہی ہے لیکن اس کو روزگار پرووائڈ کر دیا جائے ہو جائے گا حکومت اپنا کام کرے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے جو مطلب کہ لو انفورسمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے سب اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں لیکن جو معاشرے کے جو اس طرح اہل سربت لوگ طبقہ ہے یہ اپنے حصے کا کام کرے ان اللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور بہت سارے گناہوں پر ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ میری مدنی التجا ہے عاشقانے رسول سے تو میں صرف اس پر آنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی بھی پانچ ہزار روپے دے سکتا ہے اگر وہ پانچ ہزار روپے آم آدمی دے دے تو شاید اس کی آمدنی پر اتنا فرق نہ پڑے لیکن کسی کو پانچ ہزار دیں گے نا تو شاید اس کے گھر کے خرچے پر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے بعد میسج آئے کہ الحمد ہم نے میں نے ایک گھر سنبھالنا ہے غریب کا اور اس کو پانچ ہزار, بان دے, کہ ہم ہر پانچ ہزار آپ کو دے دیں گے پوسٹ آئی تھی بازو کا پوسٹر بڑی زبردست ہوتی ہیں وہ آ, گھر کے سربراہ نے ارادہ کیا کہ باہر کے پیزا کھاتے ہیں پانچ دس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے عام طور پہ تو پھر پروگرام کینسل کر دیا اور لیکن پانچ ہزار جو ہے گھر کی ماسی جو کام کرنے والی رہتے نا اس کو ضرورت ہے پیسوں کی اس کو دے دیتے ہیں اس کو دے دیے وہ دوسرے تیسرے دن واپس آئی تو اس سے بات چیت میں اس نے بتایا کہ پانچ میں جو ہے وہ بچی کی فیس باقی تھی وہ ادا کر دی ہزار روپے جو ہے وہ واری صاحب کی دوائی کے لیے آ گئے بچوں کے جوتے پھٹے ہوئے تھے سے چیز آ گئی ایک ہزار سے یہ چیزیں آ گئیں ایک ہزار سے یہ چیزیں آ گئیں تو وہ سوچتا رہ گیا کہ پانچ ہزار سے اس نے کتنے سارے کام کر لیے اور میں نے باہر جانا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے آنا تھا اور پانچ چھ ہزار روپے ہمارے پیزا کے اندر ہی خرچ ہو جانا ہے اور وہ کہاں کے کہاں نکل اور اس کے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ الگ عموماً تو یہ بات ہے یہ یہ الحمد یہ جب ہم نے بیان کیا تھا نا مدنی چینل پر سلسلے میں اس کے بعد مجھے باقاعدہ یہ اطلاع ملی کہ ہم نے مطلب کہ نیت کی کہ ان ان گھروں میں پانچ پانچ ہزار تین تین ہزار مفتی صاحب آپ کو بھی تجربہ ہے سال کے آخر میں ملازم کی تنخواہ جو بڑھتی ہے نا وہ پانچ سو ہزار روپے بڑھتی ہے سالانہ انکریمنٹ جس کو آپ بولتے ہو پانچ سو ہزار پندرہ سو روپے کا انکریمنٹ ہوتا ہے ایک سال کے بعد پوری سال کام کرنے کے بعد اس کی تنخواہ بڑھی تو کتنی بڑی پندرہ سو روپے اور اگر آپ کسی کے مہینے کے پانچ ہزار باندھ دیں مدنی چینل کے ناظرین اے آشیقا نے رسول اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کسی کے پچیس سو روپئے مہینے کے باندھ کسی کے پانچ ہزار روپے مہینے کے آپ باندھ اللہ نے آپ کو توفیق دی دس ہزار روپے مہینے کے باندے آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو مہینے کے لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہوں گے اپنی ضرورت کے علاوہ تو آپ دس دس ہزار روپے کے دس گھر باندھ لیں پانچ پانچ ہزار روپے کے بیس گھر باندھ لیں اخلاص کے ساتھ امام زین العبیدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد کئی گھروں کے مسائل پیدا ہوئے تھے پھر پتا چلا تھا کہ ان سب کے گھروں کو امام زین العبیدین رضی اللہ تعالی عنہ مدد کیا کرتے تھے مگر آپ کے وصال فرمانے کے بعد انتقال فرمانے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ ان سب کی مدد آپ کیا کرتے تھے تو کسی کی کس, کسی سفید پوش کی سفید پوشی کا مذاق نہیں اڑانا کسی غریب کی غربت کا مذاق مت اڑائیے گا اور اس طرح اگر آپ باندھ لیں آپ بارہ سو روپئے باندھ کسی کے بارہ سو روپئے باندھیں گے نا اس میں بھی اس کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے بارہ سو روپئے پانچ سو باندھیں یار کسی کے یہ پانچ سو روپئے میری اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اخلاق کے ساتھ خرچ کرنا ہے یہ پانچ سو پندرہ سو دو ہزار پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھے کہ کسی کے گھر میں خوشحالی لے گے پورا ماں وہ کتنے خوشحال ہو جائیں گے اور ان کے گھر والے جو آپ کو دعائیں دیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں اور برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا کال دیں مفتی سے میرا یہ سوال تھا کہ اکثر لوگ انسان کو کس طرح سے فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اس کا جواب امیر سنت نے تین چار مرتبہ مدنی مذاکرے میں دیا ہے کہ اس کی بطور نیکی بطور مددگار ہونے کے فرشتہ کہا جاتا ہے یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نیک شخص ہے تو گویا فرشتوں کی طرح ہے یا اس جس طرح فرشتے مدد کرتے ہیں تو ان موقع پر ہماری مدد کے لیے آیا ہے اس لیے اس کو فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں شرن حرج نہیں ہے کہا جا سکتا ہے ایک ٹاپک جو تھا وہ یہ آپ نے بھی اس پہ توجہ دلائی دی سرکار حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ لڑکیوں کو سوار کر رکھنا سنت قدیمہ ہے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اس پہ بھی کچھ کلام جی بڑا خوبصورت امیر السنت نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ یعنی اس سے مقصد بے پردگی نہیں ہے بلکہ گھروں کے اندر ہی ایسے خوبصورت لباس پہنانا یا مثلاً عورتوں ہی کی محفل ہے اجتماع میں گئے مثال کے طور پہ اسلامی بہن ہی ہے تو ایسے موقع پر اگر اچھے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور مقصد یہی کہ تاکہ ان کے رشتے آئیں کیونکہ شریعت کو مطلوب ہے یہ جی پر اور تھوڑا مطلب جی کے یعنی جی جی حضرت عائشہ تعالیٰ تو اس بات کو نہ پسند کرتی تھی کہ عورت بغیر زیور کے نماز پڑھے اچھا زیور پہن کے شری تقاضوں کے مطابق ماشاء اللہ یہ بڑی معتدل اور بڑی خوبصورت بات ہے جی کال دیں الحمد للہ یا چل آج مدنی مذاکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مکمل حاضری کے سادت ملے اور مدنی مذاکرے کے بعد سونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی محق سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تو اس کے اندر میر سنت سے کیے جانے والے سوالات اور میرال سنت کے جوابات پر جو ہے وہ مزید نگرانی شروع کچھ وضاحت فرما رہے تو ماشاء اللہ بہت ہی پیارا یہ جو ہے وہ عمل ہے اس کی برکت سے میرال سنت کے جو دیے گئے جوابات ہیں ان کی کافی حد تک وضاحت ہو جاتی ہے ورنہ باز کا موم بعض جوابات میں غلط فہمی کے بھی بعض لوگوں کو اندیشے رہتے ہیں تو بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور ابھی جیسے پہلا ہی سوال جو میرے لیے سنت سے ہوا تھا بچوں کے حوالے سے کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو نے شورا نے ماشاءاللہ کافی جو ہے اس پر مدنی پول جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات دوگنی ترقی عطا فرمائے جزاک اللہ خیر آپ نے حوصلہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھا اور آپ مدنی مذاکرے کے مدنی محکمہ بھی, بھی شریک ہوئے اللہ آپ کو اور برکت دے دیکھتے رہیں علم دین سیکھنے کے یہ مواقع ہیں اور واقعی یہ بڑا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا اللہ علم دین سیکھنے کی لالچ اور ہر سطح فرمائے بہت بہت شکریہ اپنا حوصلہ افزائی فرمائی جی کال دیں میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کل پھیلا مدینہ میں اجتماع اجتماعی سکرنات میں شرکت کروں گا اور اس کی سہازت حاصل کروں گا اور میری اور میرے اور میرے پیرو مرشد مرشید کی بے قیلا حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے دی اور دعا کے لیے کل کی اجتماع اور ذکر و نات میں کی شرکت کی برکت سے اللہ تعالی مجھے حاضر کی نے برکات وعلیکم السّلام وبرکات وبرکات و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ آمین اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے والدین کی ہم سب کی پیرو مرشد مرشید کی بے حساب مغفرت فرمائے اور واقعی یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کا اجتماع ذکر و اور امیل سنت کا یہ اچانک سے اپنا شرکت کا اعلان کل کئیوں کی تقدیریں بدل دے اور اسباب بھی اللہ کی رحمت سے ہو جائیں اور کسی کا رونا کسی کا تڑپنا کسی کا بلکنا کسی کا آنا کسی کا افسوس کسی کا گداز کسی کی آہ یہ بس ایسی مقبول ہو جائے اور آنے والوں کے بیرے پار ہو جائیں خیر سے اسباب ہو جائیں مکہ بھی دیکھ لیں مدینہ بھی دیکھ لیں حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے امید خریداری کس سے کی جائے ایک بڑا خوبصورت ٹاپک امیر علیہ سنت نے آج کے مذنی مذاکرے میں لیا اور اگرچہ وہی مدد والی جو بات امیر علیہ سنت نگران سرحال نے وضاحت فرمائی کہ امیر علیہ سنت سے جب ٹاپک پہ بات کی گئی تو غریبوں کی مدد کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائی اور ساتھ میں ظاہر خریداری کس سے کی جائے تو اس میں جو پہلا نمبر امیر علیہ سنت نے دیا کہ عالم دین ہو کہ اگر بازار میں کوئی عالم دین ہے تو پہلی خریداری اس سے کی جائے اور پھر کوئی نیک پرہیزگار سولح ہو اور تیسرے نمبر پر کہا کہ اگر کوئی غریب بھی پھر ہے تو اس سے کر لی جائے تو یہ بھی ایک اسلام کا کتنا پیارا حسن ہے اور اگر دین دیندار آدمی اگر مارکیٹ میں ہے تو اس کا ہونا بھی باعث برکت ہے اور الحمد اس سے سودا سلف لینے میں پہلے برکتیں بھی ملیں گی اچھی دیکھیں نا اس میں آپ کی نیتیں کتنی شامل ہوگی بہت بہت شامل اور ان کی مطلب خیر خواہی خیر خیرخواہ ان کی خواری اور ان, ان کی تعظیم ان سے محبت کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ ان اس میں آپ کا خرچ ہونا اور آپ کو خرچ ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت کے فائدے کتنے اس میں نظر آئے میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو پہلے کے دور کا جو مسلمانوں کی عزت وقار کا جو بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ہی یہ علماء کی عزت طلبہ کا خیال کرنا جس طرح دعوتوں کا بھی سلسلہ چلا کہ بھائی دعوتوں کا کہ میں بریانی پہچان لیتا ہوں کہ کون سی شادی کی ہے اور کون سی نیاز کی ہے کہ اتنا مطلب ایک ٹیسٹ وغیرہ میں تبدیلی ہوتی ہے اور پھر یہی کہ آج تک میں نے کئی مرتبہ اس کا اگرچہ اظہار کیا لیکن اب تک کوئی کارکردگی نہیں ملی کہ کسی نے کوئی ایسی دائرے پہلے بھیج دی دعوت بھی ویسی کی ہو طلبا کی کہ جو اس نے اپنی شادی میں کی ہو میں امیر سنت خارج کر دوں آپ کہتے رہا کریں ماشاءاللہ اللہ آپ کہتے رہا کریں مانا کہ بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری نفس پر اتنی بھاری ہیں کہ نفس کا اس کو بوجھ اٹھانے میں شاید وقت لگے گا مگر آپ کے کہنے سے بوجھ اٹھانے کی اور قربانی دینے کا ذہن بنتا ہے میں نے میسج دیر میں سنا ورنہ میں مطلب امیروں سے کہ الحمدللہ للہ ایک ہمارے میسج کیا کہ ایک شخصیت نے ہمارے مدرس کورس کا درجہ ہمارے مقام پر باب المدینہ میں تو کہا کہ باقاعدہ ان کے جو دعوت تھی سیم ایسی دعوت وہی ٹکے اور اس طرح کڑائیاں اور باقاعدہ ڈشیں لگائی گئی اور طلبہ کو بھی بالکل میں یہ سنت فرماتے اس دنیا میں لاکھوں لاکھ نے رسول ہیں جو امیر علیہ سنت کو سن رہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بتائی ہوئی سوچ کو قبول کر رہے ہیں اور کئی ایسی چیزیں جن پر وہ اپنے گھر میں اپنے معاملات میں اور اپنی فیملی میں ان کو نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر کوششیں کرتے ہیں کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں کسی حد تک کامیاب نہیں ہو پاتے مگر ایک بات ضرور ہے جی سوچ میں تبدیلی لانے میں امیل سنت کامیاب ہو الحمدللہ, الحمدللہ. عمل کی بھی طرف رغبت ہے اور آنے والے عمل کی طرف بھی ہیں لیکن مائنڈ تبدیل کرنا نا اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ تبدیل کر دینا مائنڈ میکنگ اور مطلب کہ وہ ہے نا مطلب کہ وہ مائنڈ و... مائنڈ واش کر دینا دماغ دھو دیتے ہیں ہر مدری گسل دے دیتے ہیں دماغوں کو نا اور مطلب کہ وہ بالکل ایسا اگلا پچھلا سال آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ کر کیا رہتے لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور کما حق کا عمل ہو نہیں پاتا مگر آپ کو اپنے فرمان کو جاری رکھنا چاہیے اور یہ سوچ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں یہ سوچ بالکل ڈلیور ہوتی رہنی چاہیے اور یہ ہے کہ یہ کانسپٹ اور یہ تصور ہونا چاہیے آپ دیکھیں امیرت سونت مدنی منوں کو لے کر بیٹھے رہتے اور یہ بعض وقت مجھے اس طرح آیا یار یہ بچے آج میں آپ کو بتا میں بینکاک میں تھا بینکاک میں مجھے خان صاحب ملے اور پٹھان ہے اور مدنی چینل ہی پر انہوں نے امیرت سنت کی زیارت کی ہے اور مدنی چینل ہی کے ذریعے وہ امیر سنت کے مرید بنے اور دعوت اسلامی کو اس سجھ کو یوں پریکٹیکلی جانتے نہیں میری وہاں سے ملاقات ہوئی تھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا سلام امیر سنت تک پہنچانا میں نے سلام تو پہنچا دیا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بابا جی کی جو سب سے اچھی عادت لگتی ہے نا مدنی چینل جس کو میں دیکھنے میں بڑا مجھے پسند آتا ہے وہ یار یہ بچوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں نا بچوں کو جو لے کر بیٹھتے ہیں نا تھا بڑا آدمی کیسے کر رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے کیسی حوصلہ افزائی لے کے یار فیل نہیں ہونے دے رہے نا یہاں مطلب پاس کرنا مشکل ہو گیا لوگوں کو یہاں یہ فیل نہیں ہونے دے رہے ہوتے ہو گیا ہے مطلب نہیں یہ مسلح مصلح امت کا میں تو سمجھتا ہے وصف وسط کہ وہ مطلب اچھا آپ کوالٹی دیکھیں کہ یہ جو آئے نا یہ منتخب ہیں یہ سلیکٹڈ مدری مننے آئے ہیں ان میں کوئی قابل تو سلاحیت ہے تو یہاں تک پہنچے نا صحیح اب ان کو بچانا بھی تو ہے نا یہ ہے مطلب کہ مسلم امت کا میں تو کہتا ہوں بڑا وصف ہے جو مدنی منوں سے لے کر بوروں تک اپنا کام کر رہا ہے اللہ تعالی میل سن کا سایہ دراز فرمائے مدری مذاکرہ دیکھتے رہے سیکھتے رہیں اور اس کی دعوت عام کرتے رہیں انشاءاللہ شاء آئندہ پھر مدنی مذاکرے ہوں گے اللہ نے چاہا اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ سوا دو بجے سنو اور بیان اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ہے اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا مدی چینل میں براہ راست ہوگا اور انشاءاللہ پھر رات اجتماعی ذکر و نار کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ سب مدینہ اور حج کی یادیں ہوں گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ